یہی جو میں مسلم شریف سے پڑھ رہا تھا ان کے پاس تو بخاری بھی کوئی نہیں مسلم بھی کوئی نہیں بخاری بھی کوئی نہیں مسلم بھی کوئی نہیں بخاری بھی کوئی نہیں مسلم بھی کوئی نہیں ہمارے پاس آیا مسلم یہی جو میں نے حدیث پڑی تھی رسول پاک نے کیا فرمایا کالا اب خمخا زدے لگا کے اپنے مذہب پر ضد کرنا یہ کوئی مسلمان انسان کا کام نہیں ہوا کرتا رسول پاک کیا فرماتے ہیں کالا واحد کسیرا کا ہے کیا فرما رہے کالا غیر مقزوبال فاتحہ ایک, ایک مقتدی نہیں فکولو آگے آمین کے اندر شرکت ہے فاتحہ پڑھنے کے اندر شرکت نہیں ہے رسول پاک کیا بتا رہے ہیں صاف فیصلہ اور اسی روایت میں آگے امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے حضرت سلیمان تیمی نے جو نقل کیا ہے حضرت کا تعدا سے اس کے اندر یہ لذمی ہے وَا تو وَا آ امام پڑھے گا تم نے چپ رہنا ہے پھر پڑھنے کے بعد جب امام کہے گا وزم تم کیا کہو گے آمین اب فاتحہ کا بھی ذکر اور مقتدیوں کو حکم حکم کے تم چپ رہو تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں مولوی صاحب کیا اب سمجھو آ گئی تمہارے لیے, تمہارے آہ لیے, آہ لیے <laughs> اب زہر کا پیالہ پی کے مر جاؤ <laughs> یا مان لو پیغمبر کے کول کو مان لو پیغمبر کی حدیث کو پیغمبر کریم کا فیصلہ ہے کہ امام پڑھے گا مختو تم نے چپ رہنا ہے تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور مخصوص طور پہ ذکر ہے کس کا غیر محضوب علیہ صورت فاتحہ کا ذکر یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہی حدیث موجود صفح دو صفح ایک سو اسی جلد نمبر ہے رسول پاک نے فرمایا ہو کہ آگے امام پڑھے مقتدی ہو تم پیچھے فاتیا ضرور پڑھا کرو فاتحہ نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی اور فاتیا کے بعد باقی جو ایک سو تیرہ سوتی ہیں وہ تمہارے لیے پڑھنا حرام اللہ ایک حدیث مولوی صاحب میرے ادھر ادھر دیکھ امام امام پڑھے میرے امام پڑھے چپ رہو امام پڑھے چپ رہو ہم نے سا بتا دیا تم پڑھو جی امام پڑھے تم چپ نہ رہو پیچھے پیچھے فاتحہ تم ضرور پڑھا کرو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی حدیث ہو صحیح حدیث ہو صحیح لا مولوی صاحب ایک اللہ ایک ایک حدیث مولی صاحب ایک حدیث قرآن کے تجھے یتیم کر دیا پیغمبر کی حدیث پیش کر پیغمبر کی حدیث بھی تیرے پاس نہیں ہے لوگوں کو گمراہ نہ کر لوگوں کی نمازوں کو خراب نہ کر لوگوں پہ غلط فتوح نہ لگا مان لے پیغمبر کا قول بھی اللہ کا فرمان بھی نام اللہ رسول کریم مولانا صاحب نے بڑی شدت کے ساتھ پہلے پیش کی تھی اضا کرال امامو ازاک غیر علیہم فقولو آمین پھر بھول گئی میں نے کہا تھا اس میں فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم دکھا دو پھر دوسری روایت پیش کی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دکھایا تھا کرات نہیں مل کرنی مل خاص کر دیا ہے سورت فاتحہ کو مولانا صاحب اک پٹ ادھر ویک ہوٹ لاہور آیا کرات سے محمد رسول اللہ نے بھی منع فرمایا ساتھ کیا فرمایا محمد رسول پر یقین نہیں تجھے بالکل دوبارہ شروع کرو ٹائم دوبارہ شروع کرو آئی دوبارہ بڑی دوبارہ شروع کرو ٹائم ابو کلابا تو بحث کر رہے سروس تاریخ موسیقی موسیقی القبیر امام بخاری ابو کلابا دی تدلیس میں دس رہا ہوں کہا کہ ان سے کہا گیا منحدہ کا حاضہ یہ حدیث تجھے کس نے بتائی کالا محمد ابن ابھی آشا تھا اس حدیث کو محمد ابن ابھی آشا نے بیان کیا ہے تدلیس ختم تدلیس ختم اور خبر آ گئی ہے اگر تُو مان سکتا ہے تو ماں پھر تو کہا پھر تُو کہتا ہے مہار کون ہے ارے دو ہے مہار بھی استاد بھی دکھایا اس دکھا مہاربی کے استادوں میں داود بن ابھی ہند دکھا پھر ماننے کے لیے تیار ہیں اور جس مہاربی کو دونوں شاگرد ہیں جب تک تعین نہیں ہوگا آگے نہیں چلنا دوں گا اور عبد الرحمن بن محمد المحاربی میں کہتا ہوں عبد الرحمن ہے آپ کہتے ہیں یا ہے فیصلہ کیسے ہوگا کہ ان کے شاگردوں میں دونوں موجود ہے دونوں کے شاگردوں میں ابو قریب موجود ہے فیصلہ تب ہوگا کہ ان کے استادوں میں داود بن ابھی ہند دکھا دو دلیل تمہاری ہے یہ تمہارے ذمے ہے ورنہ تدلیس کا حکم محاربی پر موجود ہے یہ سامنے دیکھو اچھا جی اب میں قرآن مجید کی بار بار آئے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن مجید دکھاؤ ارے قرآن مجید میں سے اگر دکھا دیتا میں مان لیتا قرآن کی تفسیر کی محاربی پر آ کر پھنس گیا یہ نہیں نکل سکے گا آپ کا حال تو ایسے ہی ہے آپ کا حال تو ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات آتی ہیں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے جیسے اقرابہ کی تدلیس کو ختم کیا اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا انہوں نے پڑھی رغایت اور اس میں یہ نفذ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی یہ دیکھو میں نے تیسرے نمبر پر پڑھی اس میں اللہ کے نبی نے کیا کہا فَإِنَّهُ لَا سَلَاطَ لِمَا لَمْ لَمْ يَقْرَبْ بِحَا جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی وَحَاذَا إِسْنَادٌ صَحِحٌ یہ ہے اس کے خود کہا پیش تم کرو ماننے کے لیے ہم تیار ہم نے پیش کر دی ابو ابو کلابہ پر اور پھر میں محاربی کا جواب تم سے چاہتا ہوں آپ نے جو پیش کی ہے کہتے جی یہ پیش کریں ایک آدمی آپ ہی کی طرح کہے علیہ علیکم میں تو تم پر مردار حرام ہے مچھلی کھانی حرام ہے اور اگر ہم کہیں کہ نہیں محمد الرسول اللہ نے بسلا دیا کہ مچھلی کھانی حلال ہے پھر بتاؤ وہ تو نماز میں کسر کر لیا کرو حدیث کیا بتلاتی ہے اگر ڈر نہ ہو تب بھی کسر کر لیا کرو اس آئٹ کو پیش کر کے تم کہو تم قرآن لے کر آؤ ہم کہیں گے کہ قرآن کی تخصیص محمد اللہ نے کر دی یہ <سلام> قرآن اللہ کے نبی پر اترا یا <سلام> کہو اللہ کے نبی کو قرآن سمجھ نہیں آیا اللہ اگر اللہ کے نبی نے اس قرآن کو پڑھا سمجھا اس کو پڑھنے کے بعد کہا کہ صورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے صورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے قرآن کی کوئی آیت تم نے پیش نہیں کی جس میں یہ صراحت ہو فاتحہ کا ذکر ہو مقتدی کا تذکرہ ہو امام کا تذکرہ ہو نہ پڑھنے کا حکم ہو تم نے ایک اثر پیش کیا تھا اس میں بھی فاتحہ کا ذکر نہیں تھا تمہاری بات قابل رد ہے تم دکھاؤ ایک اثر نکال کر دکھاؤ جس میں فاتحہ کا ذکر ہو نہ پڑھنے کا حکم ہو عبداللہ بن مسعود کی روایت میں فاتحہ کا ذکر نہیں محبی کا تذکرہ پتہ نہیں تعین نہیں ہوتا کہ کون سا ہے دو ہیں دو اب بھی کان کھول کر سن لیں دو. دو میں سے ایک کا تعین کرنا ہے کون سا ہے اور تعین دلیل سے کرو اگر تم نے کہا کہ ابو قریب ہے تو ابو قریب تو یا والے میں بھی ہے عبد الرحمان والے میں بھی ہے شاگردوں میں اور فیصلہ کیسے ہوگا کہ جب ان کے استادوں کے بارے میں بسلا ہوگا داؤد بن ابھی ہند حضرت صاحب اپنی اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں جواب دینا ہے میرے جواب لینا ہے تم نے مسلم کی روایت پیش کی اس میں فاتحہ کا ذکر نہیں ہے موضوع ہے فاتحہ خلف الامام ہم نے جو پیش کی اس میں فاتحہ کا ذکر ہے تمہاری دلیل عام ہے ہماری دلیل خاص ہے خاص عام پر مقدم ہوتی ہے اسی لیے ابن حجر بھی کہتے ہیں فت الباڑی میں موجود ہے کہ خاص عام پر بھاری ہے خاص عام پر حاکم ہے اس لیے تم عام روایات پیش نہیں کر سکتے یا تو دعوے کو بدلو مناظرے کے موضوع کو بدلو مناظرہ رکھو قرات خلف الامام پر اور پھر دلیلیں دو قرات خلفل الامام کی ہم سنیں گے ارے مناظرہ رکھو فاتحہ خلف الامام پر اہل حدیثوں کے ساتھ مناظرہ رکھو فاتح خلف الامام پر اور دلیلیں دو قرات, ف... قرات کی نہیں وانی جائے گی خاص دلیل دو خاص ارے ہم خاص پیش کرتے ہیں تم بھی خاص پیش کرو اگر ضرورت ہے لیکن نو بجے سے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ ایک دلیل بھی خاص نہیں آئی انہوں نے کہا تھا چھوڑو انہوں نے کہا تھا ایک گھنٹے میں ارے چھوڑو ایک گھنٹے کو میں کہتا ہوں آدھے گھنٹے میں خاص دلیل پیش کر دو ارے چھوڑو آدھے گھنٹے کو پندرہ منٹ میں پیش کر دو چھوڑو پندرہ منٹ کو ایک منٹ میں پیش دو, ایک دلیل ایک ایک ایک صحیح کے ساتھ فاتحہ کے تذکرے کے ساتھ امام کا تذکرہ ہو مقتدی کا تذکرہ ہو مولانا زہر کا میرے مطالبے کو پورا نہ کر سکو گی مانو کہ تم حسی ہو دل کے سخی نہیں تم کائد بات سے چل کر آ ادھر دیکھو ادھر ادھر دیکھو مولانا ادھر دیکھو اکپٹ اک پٹو چلنے کیوں کرنا ایک جلیل اللہ کی قسم کھا کے کہنا ہے ایک دلیل صرف ایک میں نے پیش کئی کتیاں تین پیش کیتیاں مسند احمد علی پیش کیتی کتاب القرات بہکی دی پیش کیتی میں ابو یلا جو پیش کیتی ابو کلامادی تذلیس نو ختم کیتا اسناد او صحیحن دسیا رواتن صحیح سقاتن تو اپنی ایک حدیث پیش نہیں کر سکیا ایک پیش کیتی اور چھلے بھی نہیں لکھا کہ یہ حدیث صحیح میں محاربی دی جرا کیتی سی ہن تک آئی سدر صاحب آپ ان کی مدد کر کے محربی کا تعین کروائیں جھگڑا یہاں چل رہا ہے ابو کلابوں پر بحث کریں ہم تیار ہیں ہم نے پہلے ابو حاتم کی جرا جو آپ کے قول کے مطابق جیسے امام احمد زہبی سے بڑے تھے آپ نے کہا زہبی کی بات نہیں مانی جائے گی احمد کی بات مانی جائے گی پوچھو اگر یہ کہہ دیں کہ ابو حاتم زہبی سے چھوٹے تھے ہم چھوڑ دیں گے اس دلیل کو اور جب وہ بڑے تھے ابو حاتم پھر زہبی کی بات نہیں مانی جائے گی اصول تمہارا انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں بات ان کی ہے زباں میری انہیں کی محل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی تمہاری رات کی تاریخی کو ہم روشنی میں بدلیں گے تمہاری سیاح کو ہم بدل کے رکھ دیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ روز روز کہتے تھے قرآن ہے ہمارے پاس قرآن کی ایک دلیل تم پیش نہ کر سکے بخاری سے پیش نہ کر سکے مسلم سے پیش نہ کر سکے اور ہم نے اسنا دو تم بھی دکھاؤ اسنا دو صحیح مولانا نے فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر فاتحہ کا ذکر نہیں وہ علی خوش مسلم شریف کی مسلم شریف کی حدیث کے اندر فاتحہ کا ذکر نہیں ہے یہ جو میں پیش کر رہا تھا صاف لفظ وہاں آ رہے تھے قبرا قَالَ غَيْرِ عَلَيْهِم غیر عَلَيْهِم یہ فاتحہ نہیں آ رہے نہ پڑھنے کا حکم دکھاؤ اعتراض جو تھا سب کے دھات نکلیں گے اب سب کے دھات نکلیں گے ان میں ہمت نہیں تھا حکم دکھاؤ غیر اللہ والی میں موجود اس فرماتے ہیں امام مسلم یہی ابو موسا اشریف حدیث جس کے اندر غیر محضوب علیہ ظالین آ رہا ہے اس کے اندر وہ فرماتے ہیں ادھر دیکھ فاتحا کا بھی ذکر غیر مرضوب علیہ فاتحہ کا ذکر اور اسی میں ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ جو فاتحہ ہے امام جب پڑے گا فانسی فا تو اور مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے صاف لفظ موجود اور یہیں پر آگے موجود ہے دوسری روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد پوچھتا ہے امام مسلم کو کہ اس کو آپ نے یہاں ذکر نہیں کیا وہ حدیث صحیح نہیں ہے کیا وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور سورت فاتحہ نہیں ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم غیر نہیں میرا خال ہے یہ تو رسول یاسی نے ارشاد کے امام پائے گا اور مقتدیو تم چپ رہو گے مقتدیو تم چپ رہو گے شاگرد کہتا ہے جی حضرت ابو را کی جو حدیث ہے وہ آپ نے مسلم شریف کے اندر ذکر کیوں نہیں کی امام مسلم کیا وہ آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے امام مسلم فرماتے ہیں ہوا اندی صحیحن فقالا ہوا صحیحن یعنی و اذا کر آفان سے تو فقالا ہوا اندی صحیحن وہ صحیح ہے آپ نے آگے فرمائے لِمَا لم تَزَاؤُ حَاُنَا پھر اس کو یہاں پر کیوں نہیں ذکر کیا امام مسلم فرماتے ہیں لَيْسَ كُلُّ شَيْنِ اندی صَحِنُ وَزَاتُهُ حَاُنَا اِنَّمَا وَزَاتُ حَ یہاں پر میں نے وہ حدیث ذکر کی ہے جس کے صحیح صحیح ہونے پر اجمو علیہ اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے یہ کہتا ہے حدیث ایک پیش نہیں کی اور ایسی کو حدیث پیش نہیں کی جس کے لیے صحیح کا لفظ آئے ہو صاف لفظ موجود اجمع علیہ اس کے صحیح ہونے پر اجمع ہے اور وہ جو حدیث ہے وہ ہے ہندی صحیح میرے نزدیک تو صحیح ہے دوسروں کے نزدیک ممکن ہے وہ صحیح نہ ہو اور یہ چونکہ اجمع ان صحیح ہے اس لیے اس کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے فاتحہ کا بھی ذکر امام کا بھی ذکر مقتدی کا بھی ذکر اور ارشاد رسول اللہ کا ارشاد رسول اللہ کا مقتدیوں کو حکم کے تم چپ رہو مولوی صاحب مر کے جانا تو بہ کر لے من لے رسول پاک رسول دی اللہ یہ کہتا تھے خاص دلیل خاص دلیل فاتحہ کا ذکر خاص دلیل خاص خاص دلیل اور ارشاد رسول اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدیوں کو حکم کے تم کیا کرو یہ بخاری شریف بخاری ان کے پاس تو نہ قرآن واحد. نہ بخاری واحد. نہ مسلم واحد. ہمارے, واحد. پاس بھی, ہمارے پاس قرآن ہمارے ہمارے پاس بخاری بھی, مسلم بھی بخاری شریف کی حدیث سطح ایک سو آٹھ اس کے اندر واقعہ حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے رکوع کی حالت میں رسول پاک پہنچ چکے تھے فرا قبل یس لائے سف تک پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے کر لیا اور رکو کی حالت میں چلتے چلتے آئے رسول پاک کو پایا رکوع کی حالت میں رکوع کی حالت میں, کی حالت میں پایا اور اسی وقت رکوع کر لیا وہیں سے مسئلہ رسول پاک سے سمجھا ہوا تھا کہ اگر رکوع کی حالت میں امام کو انسان پا لے تو رکاط ہو جاتی ہے رکوع کی حالت میں شریک ہوئی فاتحہ رہ گئی فاتحہ اس کی رہ گئی ایک حدیث کے اندر موجود نہیں ہے صحیح حدیث کے اندر کہ رسول پاک نے فرمایا ہو ت نے فاتحہ نہیں پڑی تھی تیری نماز نہیں ہوئی اٹھ کھڑا ہو جا تو نماز کو دوہرا صاف لفظ ہیں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کو لوٹانے کا حکم دیا ہو اور یہ جو محاربی محاربی کی بات کر رہے تھے یہ صاف لفظ ہم نے پہلے بتایا تھا متین کیا کہ یہیہ ابن یالہ ہے محاربی یہیہ ابن یالہ جو بالکل سکاراوی ہے ثابت کر اس کو صحیف یہیہ ابن یالہ سکاراوی اور نیچے جو اس کا ابو قریب ہے ابو قریب کے استادوں میں ابو قریب کے استادوں میں محربی کا ذکر ہے یا ابن یا محربی جو ہے اس کے شاگردوں کے اندر یہ ذکر ہے ابو قریب کا اسی سے متعین ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ ابن ہے ابن استاد یا ابن یا استاد ابو قریب کا اور ابو قریب کے استادوں کے اندر ذکر یحیاء یا ابنِ یاللہ کا اس لیے یہی راوی ہے اور یہ سکاہِ ہمت ثابت کر اس کا ضعیف ہونا یہ معتہ امام مالک معتہ امام مالک اس کا صفحہ یہ جو میرے پاس تباہ ہے اس کا صفحہ ہے انتیس اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائیے نماز پڑھانے کے بعد رسول پاک نے پوچھا حَلْقَرَا مَئِيَ مِّنْكُمْ اَحَدٌ عَانِ یہ حضرت ابو حرا اللہ تعالیٰ نے فرماتے حضرت ابو پہلے حضرت ابو موسا شریف حدیث شریف سے ابو حریرا کی حدیث کا حوالہ بھی کہ وہ جو دوسری اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی آ چکی ہے اور اس کے ساتھ امام مالک صفا سے ہمارا جو ہمارا صفا سے رسول پاک نے پوچھا کیا تم نے میرے پیچھے کچھ پڑھا ہے اب اگر رسول پاک نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یا کچھ پڑھنا سکھایا ہوتا آپ کی تعلیم کے مطابق ہوتا تو رسول پاک کو پوچھنے کی ضرورت تھی آپ نے اس لیے پوچھا کہ یہ پڑھنا رسول پاک کی تعلیمات کے خلاف تھا ایک آدمی اس روایت میں لازم ہوئی لون ایک آدمی بولا نام یا رسول اللہ ایک آدمی پڑھنے والا باقی سارے نہ پڑھنے والے اگر فاتحہ کے پڑھنے کے بغیر نماز نہ ہوتی تو رسول پاک باقیوں کو فرماتے تم نے نہیں پڑھی فاتحہ اس لیے تمہاری نماز تو نہیں ہوئی لیکن رسول پاک نے ان کو فرمایا نہیں ایک پڑھنے, والا باقی نہ پڑھنے والوں کو رسول پاک نے حکم دیا لا ایک حدیث حضرت ابو را کی صنعت سے جس کے اندر موجود رسول پاک نے فرمایا ہو کہ تم پڑھا کرو کوئی نہیں وہ ایک جو پڑھنے والا تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی رجلن نکرا. رجلن نکرا کوئی معروف صحابی نہیں گویا کے رسول پاک کی تعلیمات سے واقف اور راشنا اور معروف صحابہ نہیں پڑا کرتے تھے یہ کوئی غیر معروف آدمی تھا جسے تعلیمات نبوت کا پورا علم نہیں تھا اس نے آپ کے پیچھے کرا کی رسول پاک نے فرمایا اناظر قرآن کے معاملے میں مجھ سے کیوں منازعت ہو رہی ہے امام کے پیچھے پڑھنا یہ امام کے ساتھ منازع کرنا ہے منازعت یہ ہوتا ہے چیز ہو میری اللہ رسول حضرت صاحب اگر مکانا ہے مناظرے کو ختم کرنا ہے محاربی کا کرو تعین اس پر میں اور وقت دیتا ہوں صدر صاحب بیٹھے ہیں محاربی کی جو دلیل پیش کی یہ کہتے ہیں محاربی یحیع ہے، میں کہتا ہوں عبد الرحمان ہے یہ کہتے ہیں اس کا شاگرد ابو ہے، اس لیے یہ وہی محاربی ہے یا میں کہتا ہوں عبدالرحمان کا شاگرد بھی ابو ہے دونوں کے شاگرد ایک جیسے ہو گئے نا اب ان کو یہ کہو اس کا تعین تب ہوگا جب ان کے استادوں میں داود بن ابھی ہند آئے گا یہ دلیل میں نے پہلے بھی مانگی تھی اب بھی مانگ رہا ہوں ایک ایک پوائنٹ کا فیصلہ کریں اس کو روک یہ بات کرتے کرتا گا لوگوں کے ذہنوں میں نہیں پڑے گی ایک ایک مسئلے کو ایک ایک پوائنٹ کو حل کریں میں ان کو وقت دیتا ہوں مہاربی کا تعین کریں کون ہے مہاربی بات آگے پھر چلے گی اس بات کو یہی روک دے تاکہ فیصلہ ہو سکے بتائیں مہاربی کون ہے بتائے اپنا اپنا ٹائم جواب بھی نہیں دینا کوئی خاموش خروش تھی بولنے کی لوٹ نہیں سر سب گفتگو کریں یہ دیکھو یہ لکھا ہے آل بھی وہ عبد الرحمان بن محمد وغیرہ عبد الرحمان بن محمد بھی ہے اور یہ بھی ہے دونوں نا کون تعین ہوا عبد الرحمان بن محمد میں میں عبد الرحمان آرام عرب الرحمان پڑھنے ہیں اس پر بحث نہیں پہلے تعین کرو اس سے کیوں بھاگتے ہو میں اپنا وقت دیتا ہوں پہلے اس ایک ایک پوائنٹ کا فیصلہ کر لو اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ ہے میری شکست اس کی چلے اسی پر میں اسی سوال کا جواب نہیں دیتے بولو نہ تقریبا سن سر سوال ٹائم کو چھوڑ کر اسی سوال جواب کرنے تو جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے جس طرح ہم پہلے کر رہے تو اسی طرح کرو کیسے بے شک کرو پہ سب سے پہلا ہمارا سواد تھا لاؤ نبی کی حدیث نبی کا نبی کی حدیث بطور تفسیر کے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں لاؤ نبی کی حدیث قرآن پاک کی تفسیر میں سنو سے پہلے سنو یہی سے بس ٹائم بھی رکا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی سنیں حضرت صاحب اب پوائنٹ در پوائنٹ چلیں گے تاکہ بات کلیئر ہوتی چلی جائے مہار بھی نہیں دس دس منٹ تو ادھر نہیں سکتا دس دس منٹ یا پانچ پانچ منٹ ہو خاموش ادھر سنیں حضرت صاحب ادھر سنے ادھر سنیں ادھر سنے ادھر ادھر وائٹ اب بات ہوگی میںنٹ رکھو دو دو منٹ رکھو ایک ایک منٹ رکھو پوائنٹ در پوائنٹ کرو ٹھیک ہے جناب صدر قرآن حضرت حضرت حضرت اب پوائنٹ گفتگو ہوگی دیکھنا جی ذرا قرآن مجید کی تشریح میں آپ نے ہم سے مانگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کا معنی کرے وہ پیش کریں میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بتلا دیا نہ آپ نے کوئی ایسی آیت پیش کی جس کی دلیل جس کی تشریح محمد رسول اللہ کر رہے ہوں نہ ہم نے آپ نے ایک اثر پیش کیا قرآن کی آیت کے تعین میں معنی کے تعین میں کہ اس کا معنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ بیان کرتے ہیں آپ نے بیان کیا میں نے نہیں بیان کیا آپ نے بیان کیا آپ کے بیان کردہ اس موضوع پر ایک اعتراض آ گیا اس محاربی کو حل کرنا پڑے گا محاربی ہیں دو ایک ہے یا ایک ہے عبد الرحمان دو ہے نا دونوں کے شاگرد کون ہیں ابو قریب اب بھی اور اس کا شاگرد بھی شاگردوں میں دونوں برابر اب فیصلہ کیسے ہوگا جو دلیل آپ نے پیش کی ہے آپ دکھائیں مہاربی کا استاد کون ہے یہاں داؤد بن ابھی ہند اصل سا مسئلہ ہے داؤد بن ابھی ہند آپ دکھا دیں چپ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل فرمائی آیت کریمہ کی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نہ ہمارے پاس ہے نہ تمہارے پاس یہ بات آپ نے غلط کہی تھی جس کی وجہ سے ہمارے بات ساتھیوں نے ادھر سے شور ڈالا بات یہ ہے آیت کریمہ یعنی اللہ پاک کا ارشاد اور اس کی تفسیر میں نے قانون کے مطابق بتائی تھی کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر یہ صحابی کی تفسیر حکم مرفو ہے جب حکمن مرفو ہے تو یہ تفسیر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے تو حکمی تفسیر حکمن تفسیر تو ہم نے پیش کر دی نا آیت کری قرآن پاک کی حکم اللہ پاک کا مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیر حکمن یہ میں نے پیش کی تھی جب کہ آپ کے پاس نہ تفسیر سراہتن اور نہ تفسیر حکمن پھر اس کے بعد جو عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ہے اس پر جو آپ کا اعتراض ہے مہاربی کے بارے میں اس میں نے آپ کو بتایا کہ محاربی کے شاگردوں میں ابو قریب موجود ہے اور ابو قریب کے استادوں میں محاربی موجود ہے اب آپ اس میں وہ جو میں کہتا ہوں یحییٰ ابن یا وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ محاربی کے استادوں میں دعود ابن ابھی ہند آ جائے یہی آپ کا سوال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ